بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاد ایک محکم فریضہ قتال فی سبیل اللہ اسلام کے محکم فرائض میں سے ہے اور اےلائے کرمۃ اللہ اللہ تعالیٰ کے نام اور نظام کی سربلندی اور غلبے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عزت کو جہاد کے عمل کے ساتھ مشروط فرمایا ہے اور جہاد چھوڑنے پر دردناک اذاب اور ذلت کے مسلط کر دیے جانے کی وحید سنائی ہے جہاد ہی کے ذریعے سے زمین اور کائنات کی بقا ہے جہاد میں مسلمانوں کی قوت اور شوکت ہے اور جہاد ہی میں مسلمانوں کی وحدت اور اجتماعیت کا راز پوشیدہ ہے اسی لیے جب تک مسلمان جہاد کرتے ہیں وہ ایک امت بن کر رہتے ہیں اور جب جہاد چھوڑتے ہیں تو مختلف ٹکڑیوں میں بٹھ جاتے ہیں کافر اس وقت تک مسلمانوں پر غلبہ نہیں پا سکتے جب تک مسلمان جہاد کرتے رہیں میدان جہاد اگرچہ موت کا میدان ہے مگر مسلمان کو اسی میدان میں زندگی ملتی ہے جہاد اگرچہ ایک مشکل عمل ہے مگر امت مسلمہ کو اسی عمل کی بدولت مشکلات سے چھٹکارہ ملتا ہے جہاد اگرچہ گھر بار چھوڑ کر جان دینے کے لیے نکل جانے کا نام ہے مگر مسلمانوں کو اسی عمل کے ذریعے تمکین فی الارض اور خلافت فی العرض کی نعمتیں ملتی ہیں جہاد کے اس موتم بشان مقام کی وجہ سے اسلام دشمن طاقتوں کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو جہاد سے برگشتہ کریں اور انہیں بزدل بنا کر اپنا تر نوالا بنائیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے جہاد کے خلاف یہ کوششیں ہمیشہ رہی ہیں ان کوششوں اور ان کے ناپاک اثرات کی ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسان حیران ہوتا ہے کہ کن کن مقدس استلاحات کو استعمال کر کے امت کو جہاد سے دور کیا گیا اس تفصیل سے قطع نظر اس سلسلے میں سب سے منظم کوشش انگریز نے برے صغیر پر قبضہ کرنے کے وقت اور بعد میں کی جہاد جیسے متفقہ موکم فریضے کو امت میں ایک اختلافی مسئلہ بنانے اور اس عملی فریضے کو کتابی طرز پر زیر بحث لانے کے لیے باقاعدہ ایک جھوٹی نبوت کو کھڑا کیا گیا مرزا قادیانی ملون نے انگریز کی ایما پر جہاد کے منسوخ ہونے کا اعلان کیا اور مسلمانوں میں جہاد کے خلاف بساوس عام کرنے کے لیے اپنی تصنیفات کا جال پھیلا دیا اس نے جہاد کے مسائل کو اس طرح سے خلط ملت کر ڈالا کہ آج تک اس کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں اس نے بر صغیر میں یہ زہر گھول گھول کر پلایا اور حالت یہاں تک جا پہنچی کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ آج یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ کطال فی سبیل اللہ اللہ شاہ نو کا حکم ہے اور مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ دیگر احکامات شریعہ کی طرح اس حکم کو بھی زندہ کریں قادیانی ملعون کے بساوس اس قدر پھیل گئے کہ آج بڑے بڑے اہل علم قتال فی صبی اللہ کو فاسق حکومتوں اور ان کی تلخواہ دار فوجوں کا فرض منصبی سمجھتے ہیں اور خود کو اور عام مسلمانوں کو اللہ کے اس حکم سے مکمل طور پر مستثنا اور بری سمجھتے ہیں ان مشکلات میں جب مسلمانوں کی لغت میں سے قتال فی سبیل اللہ کو نکال دیا گیا تھا اور نہت مسلمان کافروں کی ہر سازش کا سستا شکار بنے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور جہاد افغانستان کے ذریعے سے جہاد کو امت مسلمہ پھر عمومی طور پر زندہ فرما دیا لاکھوں شہادا کے مہکتے خون نے قادیانی کے بدبودار پروپیگنڈے کی مقدر فضا کو جہاد کی خوشبو سے معطر کر دیا جہاد کے خلاف پھیلائے گئے وساوس کے تار و پود بکھرنے لگے جہاد کو ناممکن کہنے والے بغلیں جھانکنے لگے کافروں کی طاقت کو ناقابل تسخیر سمجھ کر مسلمانوں کو لڑائی سے روکنے والے اپنا منہ دیکھتے رہ گئے جہادی افغانستان رحمت کا بادل بن کر برسا اور مسلمانوں کے ویران دلوں کو آباد کر گیا یہ ایمانی جذبوں کا طوفان تھا جس نے سوویت یونین کی خوفناک طاقت کو خس و خاشاک کی طرح بہا دیا لوہے اور بارود میں بے نظیر ترقی کرنے والا سوویت یونین نہتِ مجاہدین کے ہاتھوں مار کھا کر اپنا وجود کھو بیٹھا اور جہاد نے ایک مرتبہ پھر اپنا آپ منوا لیا اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں بھی جہاد افغانستان سے محبت کرنے والوں اور اس جہاد میں چند قدم چلنے والوں میں شامل فرما لیا یہ اس کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر پوری زندگی شکر میں گزرے تو شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا جن خوش قسمت مسلمانوں نے جہاد یا افغانستان کی حقیقت کو سمجھا اور دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ جہاد اس قدر بلندی اور عزبت والا تھا کہ اسے کما حق ہو بیان کرنا ناممکن ہے اسی وجہ سے اب تک کوئی مصنف یا مقرر جہاد افغانستان کا حق اپنی تقریر و تحریر سے ادا نہیں کر سکا ڈاکٹر عبداللہ اعظم جیسے بلند پایا صاحب قلم اور صاحب بیان مجاہد سے جب یہ کہا گیا کہ آپ جہاد افغانستان کو بیان کرنے میں مبالغہ کرتے ہیں یہ جہاد اس قدر عظیم نہیں ہے جس قدر آپ کی خطابت و فساحت اس کو عظیم بنا دیتی ہے تو ڈاکٹر عبداللہ اعظم شہید رو پڑے اور ارشاد فرمایا کہ ہائے کاش میرے پاس وہ قلم ہوتا جس سے میں اس جہاد کی حقیقت بیان کر سکتا اور وہ زبان ہوتی جس سے میں اس جہاد کا حق ادا کر سکتا میں نے اب تک جو کچھ کہا ہے اور لکھا ہے وہ اس جہاد کی حقیقت کا سواں حصہ بھی نہیں ہے مجھے ڈاکٹر عبداللہ اعظم شہید کی اس بات سے سو فیصد اتفاق ہے کہ جہاد افغانستان کی حقیقت کو کما حق کو بیان نہیں کیا گیا اور یہ بظاہر ممکن بھی نہیں ہے کہ چودھویں صدی کا وہ جہاد جس میں نصرت خداوندی میدانوں میں اتر کر لڑی ہو اور ملائکۃ اللہ مجاہدین کے شانہ بشانہ شریک ہوئے ہوں اس کی حقیقت اور کیفیت کو کماحق بیان کیا جا سکے بہرحال اپنی بسات کے مطابق کوششیں کی گئی اور الحمد یہ کوششیں برابر ثابت ہوئیں کہ مجاہدین ہی میں سے بعض افراد نے اپنے شہدا کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا عزم کیا اور بے سر و سامانی کے عالم میں پوری دنیا تک جہاد کی دعوت پہنچانے کا عزم لے کر نکلے اللہ تعالی نے ان کی نصرت فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے امت میں جہاد کے زمز میں دوبارہ زندہ ہونے لگے جہاد کے الجائے گئے مسائل کی گتھیاں خود بخود سلجنے لگی معصوم بچوں سے لے کر عورتوں اور بوڑھوں تک میں جہاد سے محبت کرنے والے اور جہاد کے لیے قربان ہونے والے پیدا ہونے لگے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو ان داعیان جہاد کے لیے مسخر فرما دیا اور جہاد کا پیغام ہواؤں کے دوش پر دنیا کے کونے کونے تک پھیل گیا کل تک وہ موضوع جس پر کوئی مطالعہ کرنا گوارہ نہیں کرتا تھا اعلی تحقیق کا پسندیدہ موضوع بن گیا وہ مسئلہ جسے چھپایا گیا تھا اعلان بیان کیا جانے لگا الحمد امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک عمل کے احیاء کے لیے محنت کی خاص توفیق عطا فرمائی اور وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں جہاد کی دعوت لے کر اندرون اور بیرون ملک نکل کھڑے ہوئے ایک طرف تو وہ میدان میں آگ اور خون کا دریا عبور کر رہے تھے اور دوسری طرف امت کا ایمان بچانے اور اسے جہاد پر لانے کے لیے سرگردان تھے ان کے پاس سوائے اخلاص اور تڑپ کے کچھ نہیں تھا وہ سلگتے ہوئے جذبات اور تڑپتے ہوئے دل لے کر مسلمانوں کے دروازوں پر گئے اور انہیں جہاد کی دعوت دی اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرت سے چند ہی روز میں فضا بدلنے لگی اور جہاد امت مسلمہ کا مرغوب ترین موضوع بننے لگا مشرق و مغرب سے خوش قسمت ارواح جہاد کا پیغام سن کر میدانوں کا رخ کرنے لگیں ماؤں کو اپنے جوان بچے راہ خدا میں قربان کرانے کی توفیق ملی اور بہنوں کے جذبات میں ایسا و آیا کہ وہ بھائیوں کو اللہ کے راستے کا غازی بنانے لگی مظلوم بیٹیوں نے پہلی مرتبہ روشنی کی کرن دیکھی ویران مساجد کے کھنڈرات پر امید کی روشنی جھلملانے لگی لٹی ہوئی اسمتیں اور چھنے ہوئے دوپٹے زیر لب دعائیں کرنے لگے مایوسی کی اندھیری رات میں اگر روشنی کا کوئی چراغ تھا تو وہ مجاہدین تھے اور ان کا پیغام جہاد کے موضوع پر لاکھوں کیسٹیں چار دانگ عالم میں پھیل گئیں جہادی لٹریچر اس قدر عام ہوا کہ کوئی اسے روک نہ سکا بہت سے ایسے مسلمان جن کے سینوں میں جذبہ جہاد کی دبی ہوئی چنگاریاں موجود تھیں اس دیوانہ وار دعوت کو سن کر ان کی دبی چنگاریاں شعلوں میں بدل گئیں احباب کی یہی خواہش تھی کہ اس دعوت کو مزید عام کیا جائے پھر کیا تھا ان میں سے کوئی لیٹریچر کا دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنے میں مشغول ہوا تو کوئی کیسٹیں اٹھائے دنیا کے ممالک میں پھیل گیا کسی نے کتابیں چھپوانے کا بندوبست کیا تو کسی نے مشینیں لگا لگا کر دنیا بھر میں جہاد کی کیسٹوں کو عام کر دیا کوئی مجاہدین کے لیے اموال جمع کرنے لگا تو کوئی ان کے لیے افراد مہیا کرنے کی فکر میں لگ گیا یہ امت کا خوش قسمت طبقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نشات ثانیہ اور خلافت راشدہ کے لیے دوبارہ قیام کی محنت کے لیے قبول فرمایا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس جہاد میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین سن تحریر انیس سو